صحمن صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد وبار وسلم علیہم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باغ مسئلہ واٹس ایپ گروپ الباتۂ بادشاہ اور باقی تمام سامعین خارن برادران سب کو شہم سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے اس وقت ہمارا سلسلہ دو سو چورانوے ابلک دو ہے اور ہمارا سلسلہ دار جو ہے دو شام مجموعی درست ہے شروع سے لے کر ابھی تک کا اور دو جو ہے اس وقت ہمارے بات دعائیں صبح میں ہیں دو یہ صبحیہ کے بارے میں جو صبح کی سنت سے پہلے یا صبح کی سنت کے بعد پڑھی جاتی ہے فرش سے پہلے بہرحال جس کے بارے میں کل میں نے تفصیلات داؤ کو بتا دیا تو اس میں درس اول کل آپ کو دیا تھا اس, اس کا درس دوم ہے اس لیے دو سو چورانوے ابلک دو دو سفرات اس دعائے صوفیہ کے بارے میں اس کا دوسرا درس ہے اور دو سو چورانوے مجموعی طور پر اورا دعوت شریف کی شروع سے لیکن ابھی تک جو ہے دو سو چورانوے درس عالوں کی خدمت میں پہنچا چکا ہوں تو دعائے صوفیہ کی جو ہے اصل پہلا پیراگراف اس میں طالباً علامہ اللّہ چودہ مرتبہ ہے ہاں جی یہ بھی ایک نقطہ نقطۂ فلسفہ اس کے اندر کہ اشارہ اسے چودہ معصومین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے ہاں تو اس میں ال پہلا علّہ جس کو میں نے پہلا پیراگراف کے عنومان سے کیا ہے پیراگراف نمبر ایک سے تو یہ پہلا پیراگراف دعائے صوفیہ کا یہ ہے ہاں جی کہ اسے اللہ بسم اللہ رضو اللہ بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو دعاخیر پہلا پیراگراف یہ ہے اللہم عن اسلکرحمتن عن دہدی بحہ قلوی و تجمہ بحہ شملی وطلوم بحہ شیاسی وطرد بحہ الفتی و تو سلیح و بیہہٰہ دینی وطح فل بحہ غابی و ترفعبیحہ شاہدی و تو ذکی عملی و تو بعض و تو لِمنِ بیہہ رشدی و تاس منِ بہا <سُوء> تو یہ پہلا پیراگراف ہے جو اللہ سے شروع ہو رہا ہے ان میں تو اس دعا کے اندر جو ہے اس پیراگراف کے بارے میں فی الحال ہمارے بات ہے ہاں جی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو توضیحات دے دوں گا اس کے مقدماتی توضیحات تو اس بابر کا دعا کے اس پہلے پیروگراف میں اس دعا صفیہ کے پہلے پیرگراف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ قرار دیا علامِ اسلو کا رحمتاً ہاں اللہ میں تجھ سے اے تیرے پاس من اندگا تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں اللہ میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو میرے دل کو ہدایت کرے کچھ مثب اللہ لفظ رحمت کا لفظ ذکر ہوا ہے اور اس پوری دعا میں اس لفظ رحمت پہ تقیہ ہوا ہے لہذا جو ہے اس بابرکت دعا کے اس پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیا ہے اللّہ من اسلو رحمتن کہہ کریں جی اللہ میں تجے سے, سے تیرے پاس سے ایک ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے برکت سے تو مجھے دل کو ہدایت کرے تو یہ بابرکت دعا کے اس پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے اور لفظ رحمتاً جو ہے ابتدا میں ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے پھر گیارہ مرتبہ ضمیر ہا لائی گئی ہے یعنی اس کے بعد جو ہے ہا ہا کی ضمیر جو ہے گیارہ مرتبہ لائی گئی ہے جس کا اور اس حاص ہر زبان میں اس کو ضمیر بولتے ہیں انگریزی میں پروناؤن ہاں جی یہ اس سے پہلے کسی اسم کی طرح پلٹتی ہیں تو یہ ہاں لائی گئی ہے اور جس کا مرجہ اس ہا سے مراد بہ ہا بہا اس میں دیکھو نا کتنی دفعہ چکا ہے گیارہ مرتبہ بہا بہا چکا ہے تو یہ با الخرف جارہ بولتے ہیں ہا ضمیر ہے یعنی جی اسم ہے تو یہ ہا کا ہا سے مراد اسی کی برکت سے اس یعنی اسی رحمت کے برکت سے اسی رحمت کے بدولت سے اسی رحمت کے وسیلے سے یہ معنیٰ ہے اس بہا بہا کا ہا کا زمین سارا اسی رحمت میں پڑ اللہ اس رحمت کے برکت سے اس رحمت کے وسیلے سے اس رحمت کے واسطے سے یہ معنی ان ساری جتنی عبارتیں گیارہ جگہیں بہا بہا کا یہ مذہب ہے تو اس میں لفظ رحمت ابتدا میں ایک مرتبہ ذکر ہوا پھر گیارہ مرتبہ ضمیر حال لائی گئی ہے ہا ہا بے ہا بے جس کا مرض ضمیر کا جو ہے زمین کے لیے پلٹتا ہے جس کے طرف اس سے پہلے جسم آیا ہوتا ہے اس سے اس کے ذریعے ضمیر کی تشخیص ہوتی ہے اسے کیا مراتے ہے تو یہی رحمتن کی طرف ہے ضمیر کا مرجہ اسی ضمیر اس کا مرجہ جو ہے اسی رحمتاً کی طرف ہے سرحمتاً یہ اللہ میں تُسے ایسے تیرے حضور سے میں تر حضور سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے وسیلے سے جس کے وساتت سے جس کی برکت سے ہاں جی تہذیب ہا جس کے تصرت سے تو میرے دل کو ہدایت دے تو میرے دل کو رہنمائی کرے تو اس میں جو بہہ کے لفظ جو ہے بہا اس میں اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تو یہ اس جس کا اشارہ اس رحمتاً کی طرف یعنی اس رحمت کے ذریعے سے اس رحمت کے وسیلے سے اس رحمت کی برکت سے ہاں جی یہ معنی ہے ان سارے حقہ تو اور اس دعا میں اس طرح اللہ تعالیٰ رہے ہیں کہ رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گیارہ اہم ترین حاجات منگا گیا ہے یہ جتنے بیہہٰہا تقرار ہو نا اسی بہا اس رحمت کے واسطے اللہ مجھے یہ چیز عطا کرے اس رحمت کے واسطے اللہ مجھے یہ چیز عطا کرے اس رحمت کے واسطے مجھ اس تکلیف کو اس بلا کو دور کرے اس طرح گیارہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی سے رحمت کو وصلا دے کر مانگا گیا ہے لہذا جو ہیں اس رحمت کی بڑی اہمیت ہے لہٰذا قرآن پاک کی روشنی میں رحمت و فضل الہی کے اہمیت کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس میں اللہ کی اسے رحمت کو وسیلہ کرا دیا اللہ سے ایک رحمت کا سوال کیا ہے اور اسے رحمت کے کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اسی کو ذریعہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گیارہ اہم ترین چیزیں اپنی جنیوی اخروی عمر سے متعلق مانگا ہے اس دعا کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے ہاں جی لہٰذا جو ہے ہم قرآن پاک کی روشنی میں رحمت الہی اور فضل الہی کی اہمیت کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر خودان ہاس اللہ کی فضل اور رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوں ہاں جی تو ہمارا انجام کتنا برا ہوگا اور ساتھ ہی رحمت کی لغوی و لغوی معنیٰ و مفہوم کو بھی پہلے جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس دعا کی تشریح میں داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ رحمت کی اس لفظ رحمت اور فضل چونکہ قرآن میں یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے اکثر طور پر تو رحمت کسے کہتے ہیں فضل کسے کہتے ہیں لغت میں تو رحمت جو ہے رحم مرحمتاً مظر میں رحمتاً عام مظر ہے مرحمہ اور رحمت کا معنی رحم مہربانی کام جدید سو لغت جدید میں یہ دو معنی کیا اور اس کو فیل جو ہے رحیمہ یرحم و رحمتَََََََََ و رحمن رحمتن مرحمت تينوں ان کا معنی جو ہے مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں جی یہ ایک معنی کیا ہے ایک اور معنی جو ہے رحيمہ يرحم و و مرحمتاً کا رحم کھانا ترس کھانا مہربانی کرنا ہاں جی یہ سارے معنی جو ہے اس رحيم يرحموں کا کیا ہے رحمتن کا اور اسی طرح جو ہے رحم کرنا رحم دل ہونا مہربانی شفقت کرنا معاف کرنا مغفرت کرنا یہ سب جو ہے اسے رحمت کے معنی میں آیا ہے المنجد نام لغت میں یہ لغت یہ معنیٰ کیا ہے <coughs> تو رحمت کے یہ معنی تو ان عبادتوں سے معلومات ہے رحمت کے معنی میں شفقت کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے اور مہربانی اور رحم دل ہونا رحم کرنا رحم کھانا ترس کھانا یہ سارے معنی جو ہے اس سے رحمت کے معنیٰ کے اندر داخل ہے تو گویا کہ آپ علام وسلم کا رحمتَََََََََََََ كہہ كر اللہ تعالی سے ہاں جى جی اس کی مہربانى کا مطالبہ كرتے ہیں اس كے رحم کا مطالبہ کرتے ہیں اس كاغذات كى جو ہے شفقت كا مطالبہ كرتے ہيں اسے ہاں جى جی يہ سارى چيزيں آپ اللہ تعالىٰ سے مانگ رہے ہيں علام اسلى علمى سے تو سے رحمت کا سوال کرتا ہوں يعنى یعنی كيا تو سے تیری شفقات کا مطالبہ کرتا ہے تیری ایک نگاہ رحمت کا درخواست سوال کرتا ہوں اور جو تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو جو ہے ہم پر رحم کرے اور تیرے اللہ تیری شفقت کا جو ہے سوال کرتا ہوں تیری مہربانی کا رحم درخواست کرتا ہوں ہاں جو یہ سارے معنی جو ہے علامہ میں لفظ رحمت سے اور قرآن چنگی مختلف جو لفظ فضل کے ساتھ یہ رحمت ساتھ ساتھ آیا ہے لے فضل کا معنوی سے آپ کو بتا دوں فضل کا معنی لغت میں فضل معنی ایک تو کرم افزان تھا ہاں جی احسان کا معنی کیا ہے احسان و کرم مسکو ہاں جی احسان اور کرم کا معنی کیا ہے اعزاز کا معنی کیا ہے فضل کا فضلت کا معنی کیا ہے کمال کا معنی کیا ہے استحقاق کا معنی کیا ہے مہربانی اچھا رول کریڈٹ یہ سارے معنی لفظ فضل کا کیا ہے اور بفضاضل ہی ہاں جی کبھی بولتے ہیں بی فضل یعنی اس کے توفیل سے کا معنی ہوتا ہے یعنی بفاضل ہی تعالی اللہ کے توفیل سے ہاں جی اللہ کے توفیل سے اس کے سبب سے یہ معنی استعمال اللہ تعالیٰ منجد نام الغد نے لکھا کا معنی جو ہے احسان ہاں جی ملق احسان یا جو ہے خود احسان اصلا کسی کہا جاتا ہے یا فرماتے ہیں احسان جو ہے اس اس نیکی کا نام ہے جو جو ہے کسی سبب کے بغیر دوسرے کی طرف سے کوئی آ کے میں کوئی بلائی نیکی سابقہ انجام ہوئے بغیر آپ کی طرف سے جو ہے فی سب اللہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لیتے ہیں کوئی بلائی کرتے ہیں اس کی کامیابی کا نمائش دنیاوی غربوں کے لیے اسے احسان سے تعبیر کیا یہاں المنجل میں لکھا ہے الفاضل یعنی احسان یا اس یا اس احسان کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو یعنی اس احسان کی ابتدا بغیر کسی سبب ہو فاضل یعنی یہ اس احسان اس احسان کی ابتدا یعنی اس کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو اس احسان یعنی کی ہاں جی فضل کے معانی یعنی احسان یعنی اس کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو یعنی سابقہ آپ نے کوئی نیکی کیا اس کے بدلے میں اگر کوئی آپ کے حق میں کوئی بلائی کرتے ہیں اس کو احسان نہیں بولتے یعنی اس کو فضل نہیں بولتے یعنی فضل بعمانی احسان معنی ہے اس کو فضل نہیں بولیں گے فضل اس احسان اور نیکی کو بولیں گے جو سابقہ کسی آپ کی طرف سے کسی سابقہ سبب کے بغیر یعنی اس نیکی کو کرنے کے کوئی سبب آپ نے انجام نہیں دیا کوئی ایسا کام کارنامہ انجام نہیں دیا جس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر کوئی ہاں جی احسان کرے بلکہ فضل کے معنی احسان یعنی اس جس کے جس کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو یعنی فضل کے معنی احسان جس کا جو ہے جس کے ابتدا بغیر کسی سبب کے <تصفح> المجلم لغت میں یہ مانا کہ اور ایک عربی لغت ہے جو اس کو قرآن لغت کہا جاتا ہے عربی قرآن لغت ہاں جی عربی قرآن لغت ہے اس کو محردات راغب کے نام سے ہے انہوں نے قرآن باغ میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے ان میں سے اہم اہم الفاظ کی عربی میں اس کا تشریح میرے پاس عربی میں موجود ہے اور اس کے ساتھ اردو میں ترجمہ لیں وہ میری نظر سے نہیں گزرا وہاں انہوں نے رحمت کا معنی جو کہ دعا کے اندر ہے معنی کیا رحمت سمرت ریخ دو مانا کیا ایک تو ریخ تخت ذیل احسان للمارم ایک ایسی نرمی ایک ایسی جو ہے شفقت جو پیدا ہو جائے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہاں جی او کسی پر آپ رحم کریں جس وجہ سے آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہو جائے ایسی شفقت پیدا ہو جائے ایسی رحم پیدا ہو جائے جس سے آپ اس شخص کے پر جو ہے احسان کریں جو تقاضہ کرے احسان کر کے اس میں آپ کو بھلائی کریں کہتے ہیں آگے وہ کبھی وقت تصنفی فی رکت دل کمی کبھی یہ لفظ رحمت جو ہیں صرف نرمی کے معنی میں اور شفقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہاں اس میں احسان کا معنیٰ نہیں پا جاتا ہے صرف نرمی اور شفقات کے معنی پیدا جاتا ہے کیونکہ احسان میں سابقہ کسی نیکی کے بغیر ہوتے اور رقع جو ہے شفقت اور رکت ایک کلو کسی کے بارے میں اور مہربانی کے جو جذبہ پہ نرم کی جذبہ پیدا ہونا کسی کے جو ہے حالت دیکھ کر سابقہ اسے کوئی کار کارنامہ دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے فرماتے ہیں جو ہے کبھی یہ استعمال صرف رکت میں رکت سے یعنی نرم دلی شفقت کے معنی میں وہ تارا تنفیل احسان اور کبھی صرف احسان کا معنی بھی رحمت صرف احسان کے معنی میں بھی آتا ہے تو احسان یعنی کہ وہ نیکی جو جس جس کا انسان کی سے کوئی سبب پیدا نہیں ہوا ابتدا بندوں کے حام ہاں میں کیے جانے والے نیکی تو مین چیز جو ہے لب الرحمت کے اندر یہ دو معنی اس لغات کی کتاب میں انہوں نے فوکس کیا ان دو معنی کی طرف ہاں باقی اس میں انہوں نے تشریحات کا بھی کیے ہیں لیکن جو ان دو معنی کی طرف خاص طور پر اِنہوں نے فوکس کیا ہے کہ ایک تو یہ جو ہیں ایسی نرمی اور شفقت جو جو تغازہ کرتا ہے کسی پر احسان کرنے کا اور یہ دونوں تو اس میں نرمی بھی ہے احسان کا پہلو بھی دونوں جمع ہو گیا ہے اور کبھی کہتے ہیں صرف جو ہے نرمی اور شفقت کا معنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رحمت جو کسی بندے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی میں جو کہ سابقہ کسی نے کے بغیر کسی کام میں کی جانے والی بلائی جیسے عرب بولتے ہیں نو رحم اللہ فلاں ہاں جی اللہ نے فلان پر رحم کیا ہاں جی اور یا ہوا وصیبہ بھیل باری ہاں اور جب بھی جو اس لفظ رحمت سے اللہ تعالیٰ کو جب توصیب کیا جاتا ہے یرادو بھی ہاں تو پھر جو ہے فل فل سے یوراد بھی الحسان المجاردہ کہ جب آپ اس لفظ رحمت کو اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں لفظ رحمت کو تو وہاں پر احسان مجارت ہے صرف احسان کے معنی میں سابقہ نیکی کے مجموعی کسی سبقت عمل کے سبب کے بندی سے اللہ اس کے حق میں نیکی کرتے ہیں۔ دونا رکت نرمی کے معنی اس میں نہیں جتے و اس لیے النّ رحمت جو من اللہ انعام الواء ظالپس رحمت اللہ تسم اللہ کی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان ٹھیک اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان اور من العادم انسانوں کی طرف سے جب یہ انسان نہ رہی میں بولیں گے تو رکت اور تعطف لطف و کرم رکت کلب نرمی شفقت اور لطف و کرم کے معنی میں اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان کے اس رحمان بسم الرحمان رحمان میں صرف شفقت کا معنیٰ پا جاتا ہے باقی تفصیلات انشاءاللہ شاء اللہ اقبال کی درست میں آپ کو بتا دوں گا